محمد من الله قال الله وما نا محمد اما بادہ الرّحمان الرحیم سُبحان و تعالیٰ الله و وتعالى وما محمد ابا رضا علیکم ولّہ رسول اللہ و خاطم النّبی صدق اللّہ عظین میرے محترم بھائی اور دوستوں سفر کی آج آخری تاریخ ہے کل سے انشاءاللہ شاء ربی الاول کا مہینہ شروع ہوگا اور اس مہینے کو آقا پاک صور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت حاصل ہے کہ دنیا میں آپ کی تشریف آوری اور اس دنیا فانی سے آپ کی رخصتی یہ دونوں اسی مہینے کے اندر ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے اپنے دین اپنے عقیدے اپنے مذہب اپنی کتاب اور اپنے اپنے مالک اور خالق اللہ ازب اجل سے وابستگی کی اور ان سے تعلق کی جو سب سے بنیادی اور محوری اور کلیدی شخصیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یہ اللہ شانوں کا انتخاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات میں اس کائنات کو پیدا کیا اور اس میں جب انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ جل شاہ نے ان کی دونوں قسم کی ضروریات کے تمام سامان مہیا فرمائے ایک انسانوں کی مادی ضروریات ہیں جسمانی ضروریات ہیں آپ سارا دن پوری کائنات میں دیکھتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ہم سب لوگ استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر بیٹھے ہیں اور آسمان ہمارے سروں کے اوپر ہے ہوا اس کے اندر ہے آکسیجن چل رہی ہے اور ہم سب کو اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ مسجد تک آئے ہیں یہ ساری چیزیں انسان کا جسم اور اس کی یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیقات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کے اوپر انعام اور احسان اور اس کی نعمتیں جو اللہ جم کی طرف سے ہیں وہ اس کو استعمال کر رہا ہے اس میں اللہ پاک نے کافر اور مسلمان کے درمیان کوئی امتیاز نہیں رکھا اور ایسا نہیں ہے کہ کفار کے اوپر کسی چیز کو بند کر دیا گیا اور مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا سب اس کائنات سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے جس طرح یہ ہماری جسمانی ضروریات اس دنیا کے اندر پوری کرنے کا غیبی بندوبست کیا گیا ہے ایسے ہی ہماری اخروی آخرت کی ذمہ آخرت کی ضروریات اور کامیابی کی ضروریات اور دنیا کے اندر ایک ڈھنگ اور سلیقے اور طریقے سے زندگی گزارنے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ شعل نبیوں کو بھیجا کرتے تھے انبیاء علیہم السلام کیا لے کر آتے ہیں یعنی انبیاء کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے نبی دنیا میں آتے کس لیے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہر پڑھے لکھے کو ہر ان پڑھ کو ہر انسان کو اس کو پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ شانوں یہ دنیا کے اندر نبی بھیجتے ہیں تو ان نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس پر اگر ایک سادی سی تعبیر اختیار کی جائے تو نبی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ لاتے ہیں جس کو آج کے لائف سٹائل کہتے ہیں ایک طرز حیات لے کر آتے ہیں کہ زندگی انسانوں نے اس طریقے کے ساتھ گزارنی ہے یہ ضرور فرق ان کے اندر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ وصلاط اسلام کی تعلیمات صرف زبانی کلامی فلسفیانہ یا آج کل جس کو دانشورانہ کہتے ہیں اس قسم کی نہیں ہوتی کہ وہ آ کر بہت اچھی باتیں کرتے ہیں بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں ان کے اقوال جس طرح آج کل لوگ وہ کوٹ کرتے ہیں اخوالِ ضروری اس طرح امبیا علیہ و صلاح وسلام صرف دانش مندانہ گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا امبیا علیہ و صلاحت والسلام خود ایک نمونے اور ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آتے اور وہ کر کے دکھاتے ہیں پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ بندوبست کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہر قسم کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں نبیوں کی زندگی کے اندر ایک بڑی آپ دیکھیں گے تو بڑی ہمرنگ قسم کی زندگی ہوگی ہر قسم کے حالات سے ان کو سامنا پڑتا ہے سامنا ہوتا ان کا دیکھیں فرشتوں میں اور نبیوں میں یہ بڑا بنیادی فرق ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں لیکن فرشتے خود کوئی عملی مثال نہیں ہوتے فرشتے کی کے اندر نفس نہیں ہے فرشتے کا جسم نہیں ہے فرشتے کی ضروریات نہیں ہیں فرشتے کو شیطان سے اس طرح کا واسطہ نہیں ہے فرشتے کے بیوی بچے نہیں ہیں اس کا گوشت پوست کا بنا ہوا اس کا جسم نہیں ہے اس کو سردی گرمی نہیں لگتی اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پیش آتی لیکن امبیال سلاۃ والسلام کو اللہ پاک اس لیے انسانوں کے اندر سے پیدا کرتے ہیں اور انسانوں میں بنا کر بھیجتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو کسی بھی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ نبیوں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں دنیا میں انسانوں کو جو حادثات پیش آتے ہیں جس قسم کے صالحات پیش آتے ہیں جس قسم کی پریشانیاں آتی ہیں جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو انبیاء امبیا مصلاط والسلام کی زندگیوں میں بھی نظر آئیں گی لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں لوگ ان پر واضح کستے ہیں لوگ ان کو الیاز و بلا الیاز لوگ ان کو گھٹیا اور نیچ سمجھتے ہیں ان کو باقاعدہ کہتے بھی ہیں اس بات کا کہ ہم میں تو سب سے زیادہ گھٹیا آدمی آپ معلوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس پر اپنے اس خاص بندے پر دیکھیں دنیا میں ایک اصول ہے کہ اگر کوئی کسی کے سفیر کو کوئی کسی کے نمائندے کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کی پشت کے اوپر کھڑی ریاست حرکت کے اندر آتی دنیا کے اندر جو جنگ عظیم ہوئی ہے جس کے اندر ساری کائنات ساری اس دنیا کی قوتیں کود پڑی تھیں یہ بھی تو اسی مسئلے کے اوپر شروع ہوئی کہ سفیروں کو اگر کسی نے قتل کر دیا سفیر کو کسی نے نقصان پہنچایا تو جس کا وہ سفیر ہے وہ اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیتا ہے اس کے اوپر رد عمل ظاہر کرتا ہے لیکن اللہ تعالی حلیم ہے وہ اپنے ان خاص بندوں کو جو اس کے نبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ مخلوق کا معاملہ دیکھتا رہتا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور جو اس کی طرف سے وہی آ رہی ہوتی ہے نبیوں کو وہ یہ ہوتی ہے اگر ہم چاہیں تو ایک لمحے کے اندر یہ اس قضیے کو چگا دے اس مسئلے کو ختم کر دے لیکن یہ ہماری سنت کے خلاف ہے یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے یہ معاملات ہم آخرت کے اندر اس اس کا حساب کریں گے اور نبیوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کام کو کریں اپنے کام کے اوپر آپ چلتے رہیں اور اگر کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی علیہ اللہ سلام نے اس اپنی قوم کے ساتھ اپنے اس معاملے کے اندر کسی بھی تقاضے کے تحت کسی انسانی تقاضے کے تحت جلدی کی ان کے اوپر عذاب کے آنے کے اندر یا وہاں پر اپنی اپنے کام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جانے پر تو اس کے اوپر اللہ جلیہ شاہن کا باقاعدہ اہداب نازل ہوا اس پر اللہ جلّہ شاہن نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آپ کا تو کام یہ کہ ان ان لوگوں کے ساتھ کرنا کیا ہے یہ میرا معاملہ آپ کا آپ کی ذمہ داری اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو پیغام دے کر ان کے اندر بھیجا گیا ہے آپ اس کو کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کرتے چلے جائیں کیا اللہ جل شاہوں کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام نو سو ساڑھے نو سو سال کام کریں گے اور اس کے نتیجے کے اندر کل ان پر ایمان لانے والے لوگ اسی پچاسی ہوں گے تو ظاہر بات ہے یہ بات اللہ جل شاہ نے کہ ان کی محنت کے نتیجے میں اوسطن دس سال کے اندر ایک بندہ وصول ہوگا اس کے باوجود اللہ نے شاہر علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ بھیجا اور ان کو ان کو یہ اس اسی قوم کے اندر بھیجا اور وہی نتیجہ اس کا نکنا جو اللہ جل شاہوں کے علم کے اندر روز ازل سے پہلے دن سے تھا تو امبیا علیہ وسلاۃ السلام طرز حیات لے کر آتے وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ زندگی ایسے گزاری جائے گی اور ہر موقع کے اوپر انسان کو کرنا کیا ہے وہ سارے حالات علیہ الماسلاقلام کے اوپر آ جاتے وہ خود اس کے اوپر عمل کر کے اگر دیکھیں آج اس دنیا کے اندر اس موجودہ دنیا میں اگر آپ کسی غریب سے غریب آدمی کو بھی لے لیں جس کی معیشت انتہائی تندست ہے اور جس کے پاس کھانے کو نہ ہو جس کے گھر کے اندر فاقے ہوتے ہوں تو اس کو اپنی اس زندگی اپنے اس زندگی کے اندر اسوہ اور نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ملے گا کہ آپ کے آپ کے گھر کے پر کیسے فاقے آئے آپ کے ہاں کیسی کیسی اس کے اندر آپ کے خاندان نے اور آخر تک یہ بھی نہیں کہ صرف مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر مدینہ منورہ کے دیکھیں فاقمت رضی اللہ تعالی عنہ کا, کا کی جو شادی ہوئی اور جو ان کا اپنا گھر بنا وہ تو مدینہ منورہ کے اندر آ کر ہو اور یہ دور بہرحال مکہ مکرمہ کی نسبت بہت آسان دور تھا مکہ مکرمہ کے مقابلے میں لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھوک سے بے چین ہو کر گھر سے باہر نکلے اور اپنے ایک جان سار صاحبی کے ہاں پہنچے تو کئی دن کا فاقہ تھا کئی دن کا تو جب اس نے ان کو آپ ان کے گھر آ گئے تو انہوں نے آپ کی ضیافت جس طرح اعلیٰ سے اعلیٰ ضیافت کر سکتا ہوگا سوچے جس سے گھر میں محمد رسول اللہ مہمان ہوں تو اس کی کیا کیفیت ہوگی اس بندے کی تو انہوں نے جلدی جلدی بکری ذبح کی جلدی سے ان کی بیوی بی نے آٹا گوندا اور جلدی سے اسے روٹیاں پکائیں اور بکری کا گوشت آگ کے اوپر خشک بھون لیا تو جب آپ کے سامنے رکھا اور کئی دنوں کا آپ کو فاتا تھا تو آپ نے اس میں سے ایک روٹی آدھی روٹی اٹھائی اور اس کے اوپر چند بوٹیاں رکھ کر کہا کہ جاؤ یہ فاطمہ کو دے کئی دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا تو یہ کیفیت کسی غریب ترین مزدور کے گھر کی ہوگی یہ کیفیت کسی جس کی معاشی اعتبار سے جو بالکل تباہال ہو کوئی آدمی تو اس کے گھر کی اس سے زیادہ کیا کیفیت ہوگی اللہ جن شان نے یہ حالات بھی دکھائے اور اللہ پاک نے یہ حالات بھی دکھائے کہ آپ کا اجب مدینہ منورہ کے آخری زمانے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہر طرف سے فتوحات ہیں اور جیسے ہی فتوحات کا سلسلہ یہ شروع ہوا تو آپ کی زندگی کا جو آخری زمانہ ہے اور اس کے بعد پہ خصوصاً خلفۂ راشدین کے ادوار کے اندر یہ چیز خوب سامنے آئی کہ اتنی بڑی بڑی ریاستیں اتنی بڑی بڑی حکومتیں جس ریاست اور جس حکومت پر حضرات خلفۂ راشدین نے حکومت کی ہے اتنی بڑی ریاست تو اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے اس وقت موجودہ دنیا کے اندر جغرافیہ کے اعتبار سے اتنی بڑی ریاست تو کوئی بھی نہیں تو وہ دوسری بادشاہت کو اور ایک طرح سے خلافت کو اور اور دنیا جب ان کے قدموں کے اندر ڈال دی گئی اس سے وہ ایک طرف ہے اور اس قسم کی غربت اور اس قسم کی مالی تنگی اور یہ ایک دوسری انتہا ہے اور اس کے درمیان کے تمام حالات اس کے درمیان پھر اور بھی ہر قسم کی چیزیں کہ تجارت اگر کسی نے کرنی ہے تو آپ نے تجارت بھی کی ہے کسی نے اگر فیصلہ کسی نے کرنا ہے تو آپ آپ تو قاضی بھی تھے اور فیصلہ کرنے والے بھی تھے اگر کسی کا گھریلو مسائل درپیش ہے تو آج دیکھیں لوگوں کو جس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں خانگی زندگیوں کے اندر آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پات لے آپ کی بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹے نے مکہ مکرمہ کے اندر طلاق دے دی بغیر ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اسی طرح آپ کو بعض اوقات اپنی بچیوں کے معاملے کے اندر بڑی پریشانی سے گزرنا پڑا حضرت زینب کو وہ بھیج نہیں رہتے مدینہ منورہ ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مسلمان ہو چکی تھی اسی طرح حضرت آپ کی تینوں صاحبزادیوں کا انتقال آپ کی زندگی کے اندر ہوا اور ان کا صدمہ آپ نے سہا آپ کے چاروں بیٹوں کا انتقال آپ کی زندگی کے اندر ہوا ان کے صدمات کو آپ نے سہا اور حضرت فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جو غربت تھی وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے تھی شادی کے باوجود ایک باپ اس پہ پر پریشان ہوتا ہے کہ اگر اس کی بیٹی اپنے گھر کے اندر اس مالی طور پر فراخی نہیں ہے فرض کریں اس کے گھر کے اندر تو یہ یہ, یہ چیز بھی آپ نے فاطمہ الظہر کے گھر کے اندر دیکھی تعلیم مرتضیٰ کے گھر کے اندر تو یہ جو اتنی ڈائیورسٹی ہوتی ہے اتنا جو تنوع ہوتا ہے یہ جو اتنا ہر قسم کے حالات اللہ جان و انبیاء کے مسلاۃ السلام کے اوپر لے کر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے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 رشیا کے اندر زار کا جب دور ختم ہوا اور یہ نیا رشیا وجود کے اندر آیا سوویت یونین کے ہلاکت تھا اس زمانے میں مختلف ریاستوں پر اس سے قبضہ ہوا تو ان کی طرف سے پوری دنیا کے نوجوانوں کو اپنے ہاتھ بلانے کا ایک نظام ہوا خاص طور پر چونکہ اس کی اگلی نگاہ افغانستان کے اوپر تھی باقی ساری مسلم ریاستیں اس سے تقریباً ساری کی ساری سینٹرل ایشیا کی مسلم ریاستوں پر اس سے قبضہ ہو چکا تھا کے سامنے افغانستان تھا اور افغانستان میں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 کہ مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق نہ پڑے کہ الحاظ بلّہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری دنیا جو کچھ بھی کہتی پھرے مسلمان اس سے بالکل جز بز نہ ہو چین جبی نہ ہو یہ اس وقت عالمی دنیا کا ایک ایک, ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جس کو وہ سوچ رہے ہیں جب یہ کلونیلزم آیا پوری اسلامی دنیا ان کی قبضے میں آ کہیں پر اٹیلینس کہیں پر فرینچ کہیں پر کہیں پر برٹش تو اس زمانے کے اندر جو جو استشراخت جس کو کہتے ہیں جو اورینٹلزم کا جو لٹریچر مرتب ہوا تھا جس کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں نے دینی تعلیم حاصل کی عربی پڑھی قرآن پڑھا حدیث پڑھی اور بے شمار کتابیں لکھی اس پورے اورینٹیل لٹریچر کو یہ جو استشراق کا جو پورا ذخیرہ ہے اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو ان لوگوں نے گفتگو کی ہے عیسائی اور یہودی دینی علوم کے ماہر اسلامی علوم کے ماہرین نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں بھی لکھی مشہور کتابیں آپ آپ نے ان کے نام سنے ہوئے ہوں گے جو ان کی طرف سے لکھی گئیں حضور کی حضور کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر بحث کی ہے اور مختلف طریقوں کے ساتھ مسلمانوں کے مختلف علمی ماخذ کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ الیاز بلّہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے شعب کو شبہات پیدا ہو سکتے ہیں وہ پیدا کیے جائیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج کو یعنی آپ نے جو شادیاں کی نو دس اس کو انہوں نے بڑا موضوع بحث لے کے لائے کہ باقی امت پہ پابندیاں تھیں باقی لوگ چار کر سکتے ہیں خود نو دس کی ہیں الیاض اللہ اس کے اندر جہاد کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں نے اقدامی جہاد کیا جہاں جہاں مسلمانوں نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا اس کے اوپر مفتو کی ہے جہا جہاں جہاں شاطمین رسول کو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ گانی گلوچ کا معاملہ کیا جہاں ان کے قتل کے احکامات آپ نے جاری فرمایا جیسے ابن اختل کے بارے میں ابن اختل کے بارے میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا لوگوں کو عام معافی کا اعلان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کرو چاہے یہ خانہ کعبہ کے پردوں کی دیواروں کی دیوار کے پردوں سے لٹکا ہوا اور جب اس کو قتل کیا گیا جو صحابہ اس کے پیچھے گئے تو واقعی خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ اٹکا ہوا تھا خانہ کعبہ کی پردے کی دیوار اس نے پکڑی ہوئی تھی وہیں پر اس کو قتل کیا گیا حرم کے اندر مسجد حرام کے اندر اس کی اس کا قصور کیا تھا کہ وہ شاتم میں رسول تھا تو یہ چیزیں جہاں پر سیرت کے اندر آئی ہیں اس کو مغربی دنیا اپنے طریقے کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کرتی ہے اور وہ ظاہر بات ہے وہ مسلمان تو نہیں ہیں وہ لکھنے والے اور وہ تحقیق کرنے والے اور وہ سارے لوگ تو ان کے نزدیک کوئی عقیدت کسی کسی جگہ پر ہے نہیں اور نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے اور نہ وہ ان کو اللہ کا رسول مانتے نہ وہ ان کے لئے کسی, کسی خاص قسم کی عزت و ناموس کے نایاز بلّہ قائل ہیں یہ جو آج پاکستان کے اندر ایک بے چینی ہے اور یہ جو اس پچھلے ہفتے دس دن کے اندر واقعات ہیں اس میں دو تین چیزیں وقت میں اس میں ختم ہو گیا اس کی تمہید کے اندر میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ یہ جو آسیہ وسیع کا معاملہ ہوا پاکستان تین چار دن پورا نہ پورا آپ نے دیکھا کہ یار اس ملک ابھی تک اس کے آفٹر شارکس چل رہے ہیں ہم اس معاملے کو قانونی معاملہ نہیں سمجھتے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس پر بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اندر شہادتوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے پچ نچلی کورٹس کے معاملے کو یا ہائی کورٹ کے معاملے کو کس طرح ایک گھنٹے کے اندر قلع کرار دیا گیا ہم نے جتنا اس معاملے کو دیکھا ہے اور بین الاقوامی دنیا کو اس بارے مداخلت کا سیدھا سیدھا کیس ہے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 کہ اس نے کوئی گستاخی نہیں کی تو اس کو جس عالمی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا آزادی اظہار کے عالمی ایوارڈ کیا تو اس نے اظہار کیا, کیا ہے جس کی آزادی کے اوپر ایوارڈ دیا اگر وہ کچھ بولی نہیں اس نے گستاخی نہیں کی ہے پھر کون سی آزادی اظہار کے ایوارڈ اس کو دیا جائے گا جس کے لیے اس کو نامزد کیا گیا اور جن لوگوں نے اس کی تفتیش کی تعلیم محلے کے اندر خاص طور پر جس پولیس آفیسر نے جس ایس پی رینک کے بڑے پاکستان کے بڑے نیک نام آفیسر کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے خود اس سارے کے سارے معاملے ان کے سامنے اس نے اقرار کیا لوگ کے سامنے اقرار کیا عدالتوں میں اقرار کیا اس کے وکلاء نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس بات کا مکمل طور پر انکار کرتی ہے لیکن عالمی دباؤ ایک ایسی چیز اور دنیا کو اس میں کیا دلچسپی ہے اور کیوں ہے تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے دیکھیں پاکستان کی عدالتوں کے اندر اس وقت ایک واحد کیس نہیں تھا اس وقت بھی پاکستانی عدالتوں کے اندر توہین ناموس رسالت کے بہت سارے کیسز پینڈنگ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن پر یہ الزامات تو ایک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 ان کا کیا اصول تھا کہ ان کو نوبل پرائز نہیں ملا اور ان کے ساتھ ہی معاف کیونکہ مغربی ایجنڈا یہ ہوتا ہے وہ چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں وہ یہ دیکھتے ہمیں سینکڑوں کیس، کیسوں میں سے کون سی چیز ہمارے ایجنڈے کو سوٹ کیا کرتا ہے ہمیں کون سی چیز سے ہم وہ فائدے اٹھا سکتے ہیں جس کا نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے تو آسیا کے کیس کے ذریعے سے اصل میں یہ صرف ایک خاتون کی ایک عورت کی بری بری ہو جانا یا اس کا پاکستان سے چلا جانا یہ اتنا یہ براہ راست اس کا تعلق ہے ہمارے ہاں توہین رسالت کے قانون کے ساتھ جو مغربی دنیا کی آنکھوں کے اندر کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے جس کے اوپر وہ بارہا ہمیں یہ پیغام پہنچا چکے ہیں اقوام متحدہ کے اندر ابھی جو آخری وہ, وہ میں نے جمعے کے اندر اس کے بارے میں بتایا بھی تھا اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے پاکستان سے کہا ہے کہ ہمیں یہ جو آپ کا قانون ہے ٹوئنٹی سی اس کے بارے میں پاکستان کو یہ کئی دفعہ اٹھایا جا چکا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے پلیٹفارمس کے اوپر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 وسلم دی تھی اس, لئے اس ملک کے اندر ان کی عزت اور نہیں ہو سکتا اللہ پاک اس کی خصوصاً